مکیلا ول موضوعاتی سلم جائز ہے کیلی چیزوں میں اور وزنی چیزوں میں سلم جائز ہے کیلی چیزوں میں اور وزنی چیزوں میں ولمجودات لا لاتاوتوں اور وہ عددی چیزیں جو جن میں فرق نہ ہو چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں یا کیلی چیزیں ہو سکتی ہیں یا کیلی چیزیں ہو سکتی ہیں چیزیں یا تو کیلی ہو سکتی ہیں جن کو کیل کیا جاتا ہے یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وزن کیا جاتا ہے یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو گنا جاتا ہے تو سلم کس, کس میں جائز ہوگی سلم جائز ہوگی کیلی چیزوں میں وزنی چیزوں میں اور ایسی عددی چیزوں کے اندر جو آپس جن کا آپس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا زیادہ فرق نہ ہو ویسی چیزوں کے اندر کل وادل لتی اور ایسی عددی چیزوں میں لا تخاوتوں جن کے اندر زیادہ فرق نہیں ہوتا کل جو سے جیسا کہ اخروٹ اخروٹوں میں گنتے ہیں لیکن زیادہ تر اخروٹ کیا ہوتے ہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ولبیسی اور انڈے تقریباً انڈا کا سائز وغیرہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ہیں وہ زیادہ فرق نہیں ہوتا اس لیے ابھی بھی گن کے ہی دیے جاتے ہیں ول مضروعات اور وہ جن کو ناپا جاتا ہو مضروعات سے یعنی گزوں کے حساب سے جن کو ناپا جاتا ہو تو ان کے اندر سلم جائز ہے ولاج سلم سلم جائز نہیں ہے فل حیا فل حیاوان کے اندر سلم جائز نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جانوروں کے اندر بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے جانوروں کے اندر بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے تو اس کے اندر جائز نہیں ہے ولافی اطرافی ولافی اطراف ہی اور اور نہ ہی اس کے اس کے اعضاء یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کہ پائے وغیرہ جو ہیں پائے وغیرہ ان چیزوں کے اندر بھی سلم کرنا جائز نہیں ہے ولافی اطرافی نہ پایوں کے اندر ٹھیک ہے سر اور پائے وغیرہ سری پائے جس کو ہم کہتے ہیں سری پائے جو ہے نا ولافل جلو اور نہیں کھالوں کے اندر بھی سلم کرنا جائز کے اعتبار سے کھالوں کے اندر بیگ کرنا عدد کے اعتبار سے ولافل حتبی اور والا اور نہ ہی لکڑی کے اندر لکڑی بھائی اعتبار کے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وائس اوکے وائس اوکے جی تو نہ ہی لکڑی کے اندر بعت بار کے سلم جائز نہیں ہے لکڑی کے اندر گچڑی کے اعتبار سے ولا پھر روتابی جسم اور چاہیے اچھا جی والا پھر روٹا بات ہے جو رفان کہ یہ نہ ہی سبزیوں کے اندر بعت بار گڈی کے گڈی سمجھتے ہیں نا جیسے ہم پودینہ وغیرہ لے لیتے ہیں تو وہ کس طرح ملتا ہے گڈیوں کے اعتبار سے ملتا ہے کہ وہ ادارے سے بنایا ہوتا ہے پالک ہوتی ہے پالک ہوتی ہے تو وہ کس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے ایک گڈی سی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ جی, کتنے کی یا آپ لیتے ہیں سبز دھنیا جو ہوتا ہے سبز دھنیا تو کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی جائز نہیں ہے خلاصہ کیا نکلا کہ سلم ان چیزوں میں جائز ہوتا ہے جن کے اندر تفاوت نہ پایا جائے اگر ان کے اندر تفاوت زیادہ پایا جاتا ہے تو سلم جائز نہیں ہے جیسے حیوان یاد ہم نے بتایا تھا ایک ہوتی ہے مسلی چیز ایک ہوتی ہے قیمی چیز حوال کو ہم نے کہا تھا کہ یہ قیمت والی چیزیں مسلی چیز نہیں ہے زوات المسال اور زوات القیم وہاں پہ یہ بات کی تھی کیونکہ جانور بڑے مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جو چیزیں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جن کے اندر ان جن سلم جائز نہیں ہے جن کے زیادہ فرق نہیں ہوتا ان دن سلم جائز ہے کیوں کیونکہ ہوتا یہ کہ پیسہ ابھی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایک مہینے بعد آپ کو فلاں چیز ملے گی اگر بہت زیادہ فرق ہوگا اس سے زیادہ خطرہ ہے لڑائی جھگڑے کا لڑائی جھگڑے کا مستری کہے گا کہ جی رب السلم جو ہے وہ کہے گا میں نے تو یہ چیز کے لیے پیسے دیے تھے آپ نے مجھے یہ چیز پکڑا دی ہے تو اگر فرق زیادہ نہیں ہوگا تو پھر تو یہ جھگڑے کا خطرہ ہی نہیں گا اس لیے یہ ساری چیزیں انہیں جائز نہیں ہیں اب آ گیا سلم جائز ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ جس چیز پہ سلم کیا جا رہا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سلم جس پہ آپ کر رہے ہیں نا اس کو جب سے آپ نے سلم کا معاہدہ کیا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت سے لے کر جب تک آپ کو بائیں وہ چیز دے نہیں دیتا اس وقت تک وہ چیز مارکیٹ میں موجود ہونی چاہیے مارکیٹ میں موجود ہونی چاہیے نہیں کہ مارکیٹ میں, میں بالکل ہی ختم ہو چکی ہو لیکن میں گندم کا معاہدہ کرتا ہوں تین مہینے کے لیے کہ جی میں نے گندم خریدی آپ سے چیز کیسی ہونی چاہیے کم اس کم وہ مارکیٹ میں موجود رہے مارکیٹ میں بالکل شارٹ ہی نہ ہو جائے ختم ہی نہ ہو جائے یہ چیز نہیں ایسی نہیں ہو چاہیے کہتے ولاسلم سلم جائز نہیں ہے حتا حتا المسلم یہاں تک کہ جو مسلم فی ہے جو مسلم فی ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ موجود ہونی چاہیے من محلے کرنے سے لے کر محلے حلول کی یعنی ادائیگی کی وقت تک سلم جائزنی عیسلم و تک کہ مسلم فی موجود ہو منحین ال کے, کے وقت سے الحین المحل ادائیگی کے وقت یہ بات بھی ختم ہوگی اگلی بات وہ یہ بتائیں گے کہ اگر ایک چیز اگر ایک چیز ابھی موجود ہے ٹھیک ہے جو ابھی دی جا سکتی ہے اور ہم موجود ہے تو اس میں کیا سلم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی میرے پاس ایک چیز پڑی ہوئی ہے ابھی بھی اور میں اس میں سلم کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو بس میں یعنی فوراً دی جا سکتی ہے اور یا ایسی چیز ہے کہ اگر میں مدت مقرر نہیں کرتا اگر میں مدت مقرر نہیں کرتا تو کیا اس میں سلم ہوگی کتنے سلم کے لیے مدت لازمی ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی سلم کے لیے مدت بتائے ایک مہینے بعد تین دن بعد دس دن بعد مہینے بعد دو مہینے بعد یہ چیز لازمی بتانی پڑتی کہتے ہیں والا جیسے سلم سلم جائز نہیں ہے الا معجلن. معجلن مگر یہ کہ جس, کی جس میں مہلت دی جاتی ہو الا معجلن یعنی جس, جس کی اجل مقرر کی جاتی ہو سلم ان چیزوں میں جائز ہے جن کے اندر مدت مقرر کی جاتی ہو اس کے اندر اور معلوم مدت ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا ولاج جائز نہیں ہے اللہ بی اجل معلوم اور مدت بھی کیا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے ٹھیک ہے معلوم ہونی چاہیے مدت بھی معلوم ہونی چاہیے اور وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ سلم سلم جو ہونی چاہیے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی کا جو کیل ہے نا اس کے اعتبار سے بھائی کیل جو پیمانہ ہونا چاہیے جو چیز ہونی چاہیے وہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک آدمی نے اپنا ایک پیمانہ بنایا ہوا اس کے اعتبار سے کر رہا یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی خاص درخت درخت کی سلم کرنا کہتا ہے جی فلاں خجور کا جو درخت ہے نا اس کی میں آپ کو کھجور دوں گا یا اس کا پھل میں آپ کو دوں گا یہ چیز جائز نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے پیسے لے لیے یا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اگر سٹینڈرڈ نہیں ہے تو فلاں آدمی کا پیمانہ ہو سکتا ہے وہ گم ہو جائے اور معلوم نہ ہو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو سٹینڈرڈ ہو جس کے بارے میں جھگڑے کا خطرہ نہ ہو کہتے ہیں ولاجوز وسلم ہو سلم جائز نہیں ہے رج الم بہ نہیں ایک خاص آدمی کے قیل کے اعتبار سے مثلا زید کے قیل کے جو زید کا جو قیل ہے نا اس کے اعتبار سے میں آپ کو دوں گا سلم تو سلم جائز نہیں ہے بیم کی آل رجوع بھی آئی نہیں خاص آدمی کے خیال کے اندر جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہو سکتا اس کے پاس وہ ضائع ہو جائے اس کا پیمانہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے پیچھے پڑا تھا نا مسئلہ اگر بے حال ہے اگر بہ ہے اس میں جائز ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اتنے کی بیچی یہ جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے نا یہ جو میرے پاس برتن پڑا ہوا ہے اس برتن کے حساب سے میں نے آپ کو بیچا یہ برتن میں نے آپ کو دو سو روپئے اس میں جو گندم آئی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو دو سو روپئے میں بیچی یہ جائز تھا کیوں کیونکہ اس وقت وہ چیز موجود تھی لیکن سلم میں کیا ہوتا ہے سلم میں تو جو مسلم کی ہے وہ آپ کو مہینے بعد دینے ہیں دو مہینے بعد دینے ہو سکتا ہے کہ اس کا پیمانہ ہی جو ہے وہ گم ہو جائے سلم میں یہ جائز نہیں ہیں ولا جو سلم میں بھی آئی نہیں کہ سلم جائز نہیں ہے خاص آدمی کی گیل کے ساتھ ولا بھی رج الم بھی نہیں اور ایک آدمی کے زیوار سے ایک خاص آدمی کی زیرا کے اعتبار سے وہ بھی جائز نہیں ہے ولا ولافی تعام کر یا اور نہ ہی خاص شہر کے گندم گندم کی سلم کرنا ٹھیک ہے نہ ہی خاص شہر کی گندم وغیرہ کی خیال کرنا مثلاً مہتا جی جو, جو لاہور کے اندر جو گندم نکلتی ہے نا لاہور والی وہ میں آپ کو دوں گا خاص اس کی وہی میں گندم دوں گا بس اس کی خصوصیات بتا دے کیا, کیا ہوگا لیکن خاص شہر کا لینا جیسے اب چھوٹے کسی علاقے کی وہ لے हैं ہیں فلاں علاقے جیسے لہیا کا علاقہ لہیا کے علاقے کی گندوں میں آگا خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت حال آئے کہ سیلاب آ گیا اور وہ پورے شہر کے اندر گندوں میں نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس لیے یہ نہیں کیا جائے گا آپ نے ولا نخل بھی اور نہ ہی ایک خاص پھل کی ایک خاص درخت کے پھل کے اندر چلم جائز نہیں ہے ایک خاص طرح کے پھل کے اندر یہ تو باتیں ساری کی ساری ہو گئی اب سلم کے لیے یہ شرائط جو آگے آ رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں سات شرطیں یہ کیا ہے اکثرتیں ان کے ساتھ سلم جائز ہوتی ہے ابھی سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے کہ جو ویسے تو وہ نہیں ہے کہ عام طور پر تو نہیں تھی لیکن ہنگامی طور پہ اس کی وہ دی گئی تو جب ہنگامی طور پہ ہے تو اس کے ساتھ شرائط بھی بڑی سخت ہوں گی تھی یہ شرطیں یہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی حضو صلی وسلم نے اجازت دی تھی تو اس وجہ سے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے خاص شرائط کا لحاظ رکھنا پڑے گا دیکھیے ذرا ولا ایسے جائز نے حنیفہ تھا ابو حنیف رحمت اللہ کے نزدیک شرائطہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سلم جائز نہیں ہے مگر یہ سات شرائط کے ساتھ بس شرائطہ شرائطہ غیر مصرف ہے نا اس کی منتحل جمع تو یہ سات شرطوں کے ساتھ جائز ہے وہ شرطیں کیسے ہونی چاہیے تس کرو کل عق دے جن کو عق کے اندر ذکر کیا, کیا, کیا گیا ہو تو کرو کہ پھر کیا گیا ہو وہ کون کون سی ہیں وہ <تصفح> شرطیں بتا دیں ہیں <تصفح> اس کو جن سن معلوم نہیں پڑھا جا سکتا جن <تصفح> معلوم نہیں پڑا جا سکتا بے شرائتا سات شرطوں کے ساتھ تو سات شرطوں کی کیا ہے मालूमन معلوم ان آ جائے گا جنس معلوم ان اس کے जाएगा وہ ہو جائے گا بدلویرا हैं اگر <سؤال> آپ سوتے ہیں ال جنس المعلوم افطانی نوعلوم اطالط صفت المعلومت ٹھیک ہے نا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے تو اب دوسرا پڑھنا چاہیں جی <سؤال> جنس المعلوم پہلی شرط کیا ہے کہ معلوم جنس ہونے چاہیے بھائی سلم کی کس میں جا رہی ہے گندم میں کی جا رہی ہے چاولوں میں کی جا رہی ہے مکئی میں کی جا رہی ہے کس چیز میں جنس ان معلوم ہوں تو پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی جنس سے معلوم ہو نو ان معلوم ہوں نو ان معلوم ہوں اس کی کوالٹی بھی بتائی جائے دیکھیں نا چاولوں کے مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں بھائی باسمتی چاول سیلا چاول یہ فلاں دیسی چاول تو نو ان معلوم وہ بھی بتایا جائے کہ نو بھی بتائی جائے اس کی صفت ان معلومت صفت کسی چیزیں صفت معلوم ہونی چاہیے باسمتی چاولوں کے اندر بھی مختلف ہوں گے بھائی اس کی کون سی ایک نمبر کوالٹی دو نمبر کوالٹی تین نمبر کوالٹی ٹھیک ہے جیت ہوگی یا جو ہے وہ درمیانہ ہوگا کیا ہوگا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جنس معلوم ہو نو معلوم ہو ٹھیک ہے صفت معلوم ہو اس کی وہ مقداروں معلوم مقدار بھی معلوم ہونا چاہیے بھائی میں وہ کتنا دوں گا دو کلو چاول ایک من چاول کتنا دوں گا یہ بھی معلوم ہونی چاہیے نمبر پانچ اجل بھی معلوم ہونا چاہیے دو مینے بعد تین مینے بعد ایک سال بعد تو اجل بھی معلوم چاہیے وہ ماں ریفا تو ما مالے مار فت مقدار راسلمان ہی ٹھیک ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مار فتح مقدار راسل مالے اقدو اللہ مقداری کل مکیلے ول موزوں والدود رسول مال کی جو مقدار ہے رسول مال کی مقدار ٹھیک ہے رس المال کی اضاقان اقدال مقداری جب اس کا تعلق ہو عقد کا تعلق ہوتا ہو راس المال کی مقدار کے ساتھ جیسا کہ مکیلی چیزوں کے اندر موضوعی چیزوں کے اندر مادوی چیزوں کے اندر دیکھیں ایک ہوتا ہے نا آپ کرتے ہیں جی میں آپ کہتے ہیں میں نے دو سو روپئے کی گندم خریدی دو سو روپئے کی گندم خریدی اب جب آپ نے دو سو روپئے کی گندوں خریدی تو یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ ہر میں سن اگر میں دو کیل خرید رہا ہوں تین کیل دو کیل خرید رہا ہوں دو سو روپئے کی خریدی ہے ہر کیل سو روپے کے بدلے میں ایک میں دو سو روپے کی گندوں خریدی اب جیسے یوں کہاں فی کلو یوں فی کلو اتنی لوں گا تو وہ بھی بتانا ضروری ہے اس میں بھی جھگڑا ہوگا لیکن ہمارے پاس مقدار راسل مال اور رس المال کی مقدار معلوم ہونی چاہیے مقدار ہی جبکہ اک کا تعلق اس مقدار کے ساتھ کل مکیلے ول موزوں جیسا کہ مکیلی چیز ہوگی موزونی چیز ہوگی ول ماد اور اربی چیز ہوگی نمبر سات و تسمیت المکانیں و تسمیت المکان لذیذ اور اس جگہ کا نام بتانا مقصمیت المکان اس جگہ کا نام ذکر کرنا اللزی یوفی اوفا یوفی الزیع یوفی فی اللذی یو فیه فیه جہاں پر وہ اس کو سپرد کرے گا حمل ٹھیک ہے جب مشقت آتی ہے تو اب ہوگا کیا ایک چیز میں نے آپ سے خریدی ہے میں نے کہا چالیس من گندم بھائی کہاں پہ آپ سے پڑھ میں نے خریدی لی جیسے کہ میں نے خرید لی چالیس من گندم کسی آدمی سے مثلاً لہیا کے اندر تو اب میں لہیا میں اس سے گاڑیوں کو لے کے جانا ٹھیک ہے تو یہ سات شرطیں ابو حمیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اب صاحبین کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے اس بارے میں صاحبین کی رائے وہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول رسول مال کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے راسمال کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ وہ معین ہو تو اس وقت ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ راسول مال نہیں بتایا گیا اور ایسے ہی جگہ کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں پر وہ چیز کیا جا رہا ہے جہاں پہ وہ چیز موجود ہے وہاں پر ہی سپود کی جائے گی وہاں پر ہی سپود کی جائے گی ٹھیک ہے بس ابھی پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو میں کل دوبارہ اس جگہ سے آپ کو کرا دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی سمجھانے کی چیز ہے اور اس, اسی کے تعلق اسی شرط کے ساتھ بھی آئے گا ٹھیک ہے پچھلی شرط کے ساتھ بھی آئے گا وہ جو تھا چھٹی شرط کے ساتھ ہی جو ہے یہی آگے جو بات آ رہی ہے اسی کے بارے میں وہ ہے وہ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی جو ہمارے نا تو آج پھر اتنا ہی کر لیتے ہیں اس کو ہم کل پھر اس شرطوں کے ساتھ کر لیں گے یہ ٹائم لے گا تھوڑا سا دیکھیے جی آج بس اتنا ہی ان شاء اللہ باقی پھر کل کر لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ